ربنا حبلنا من ازواجنا جزوری آتی کورتین وجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ مولانا ہر قسم دی حمد و صنا تاریف تنجید تقدیس مالک الملک رب العزت عزت وحدہ لا شریق نائق ہے کہ جس نے اپنی خاص الخاص مہربانی اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت نان ایسا دعاواں سکھائی نے کہ جان کا فائدہ اور نفع سانو دنیا دی زندگی اندر بھی پہنچ سکتا ہے اور آخرت نل بھی وابستہ ہے خود ایسے طریقے دستے نے کہ جانا اپنا کے اسی اس آر زندگی اندر بھی اطمینان اور سکون نل وقت گزار سکتے ہیں اور اس ابھی اور ہمیشہ کی زندگی اندر بھی عزت و آبرو حاصل کر سکتے ہیں کاش کے ابھی اپنے اللہ کے یہ اعتماد اور پروسا کرتے ہوئے ہوں کہ وہ ہر فرمان سادے واسطے نفع بخش اور فائدہ مند ہے او دلوں جانوں قبول کر لیے اور ہر اس بات تو بچن کی کوشش کریے جی تو اللہ نے سانوں منع کیتا اور روکیا ہے سا موضوع تین چار جمیا تو یہ چل رہے سی کہ انسان جس ویلے دنیا تو رخصت ہوتا ہے اللہ دا او مقرر کیتا ہوا وقت وہ آ جا معروف نام موت ہے یہ جو کچھ چھڈ کے جانا ہے وہاں اندر او دی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے اندر سان کی تعلیم اور کی ہدایات دیتی ہے اج کا سبب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انسان دنیا اندر محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے سردی گرمی کی پرواہ کیتے بغیر ہر قصو نا ایک کی خواہش ہے کہ او دنیا دے وسائل چوں اپنا حصہ حاصل کرے دوسرے الفاظ اندر کچھ کمائے اور اپنی اس کمائی ن اپنی ضروریات صرف کرے اور کچھ پس انداز کرے کچھ بچائے تاکہ کل زندگی دی اس حالت اندر جدو کمان دے قابل نہ رہے وہ پس انداز کیتا ہوا اے دے اودوں کم آ سکے یا پھر یہ اولاد جدنال انو انتہائی محبت اور پیار ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی محبت اللہ کی رحمت کی نشانی ہے آپ تشریف فرما ہیں صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی آپ کے نوازے آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی دے بڑے بیٹے چھوٹی جی عمر اندر ہیں دور دے ہوئے آپ کے قریب آئے آپ نے اٹھ کے انہوں نے پکڑیا اپنی گود اندر بٹھا کے تے انہوں پیار کیتا فقب السول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. بوسا دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز حضرت حسن رضی اللہ حاضرین دیکھ رہے ہیں ایک قبیلِ را سردار اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ او دیکھ کے تے بڑے تعجب نل بڑی حیرانگی نل عرض کر دے اتکبلوہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچیاں نو اس طرح پیار کر اور بوسر دین دے, دے ہو لی ما تو میرے دس بچے نے میں کدیو اس, کدی اس طرح بوسا نہیں دن کے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ کا عنا دور ہو جا پیچھے ہو جا اگر تیرے دل چ اللہ نے اپنی رحمت کٹ لیا ہوا ہے تو اکتے بچیاں دل پیار اور محبت یہ اللہ دی رحمت ہے آدمی جو کچھ پس انداز کرتا ہے وہ مقصد یہ بھی ہے کہ اے میرے بچیاں دے کام آ گیا وہ یہ استعمال کر سوچ لیا لیکن اے بہت تھوڑے لوگ سوچتے ہیں کہ انہاں بچیا دی تربیت ایسی کیتی جائے کہ وہ تیرا چھڈیا ہوا مال استعمال فائدہ پہنچے تے تینوں بھی فائدہ پہنچے اکثر و بیشتر یہ ہے کہ باپ ایک لمبی چوڑی جائیداد ترکے اور ورسے اندر چھٹ چھڈ ہے اولاد دی چونکہ تربیت صحیح نہیں کیتی اندی. او پتہ نہیں پچھو کی کی کرتے اے, اے سمجھ دے کہ میرے مال مل فائدہ اٹھا رہے ہونگے لیکن ہوقیقت بھی قبر اندر عذاب مل رہا ہوندہ ہے اپنی چٹی ہوئی دولت دی وجہ کیونکہ اولاد او دا غلط استعمال کر رہی ہوتی ہے اللہ دیا نافرمانی دے کما اندر اس دولت نٹا رہی آ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ يَنْكَتِعُ أَنْهُ عَمَلُهُ کہ بندہ جس ویلے دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے شلا جاندہ ہے اِذِ اپنے ذاتی عمل اِذِ موت نہ لی ختم ہو جاندہ ہے عمل دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے اور یہ موت واقع ہون تو پہلے چار پر دے قریب آ کے کھڑے ہو جاندے نے او بات ہی اس قسم دی کر رہے ہوں باری باری وہ کہتے نے ایک بول رہا ہے او کہہ رہا ہے یہ جو کچھ کھانا سی کھا لیا ہوں دنیا دی کھان والی کوئی چیز دے واسطے باقی نہیں رہی اے سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی جا وہ عربی زبان اندر یہ سارا کچھ کہہ رہے ہوتے اللہ اللہ شان دیکھو کہ مرن تو چند لمحے پہلو ہی ہر انسان عربی زبان سمجھن لگ پی بے شک ساری زندگی عربی کدی سنی نہ ہو پڑھی نہ ہو دیکھی نہ ہو چند لمحے موت تو پہلے ہی وہی زبان عربی ہو جاتی کیونکہ یہ جنت دی زبان ہے سارا ماں, ماں ہے فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو کچھ کھانا سی کھا چکا ہے کوئی چیز یہ ہن دنیا دی باقی نہیں کھانوی دوسرا کہہ رہا ہوں انہیں جو کچھ پینا سی پی لیا ہے ہن دنیا کی کوئی پینے والی چیز یہ باقی نہیں رہ گئی انہیں اپنا حصہ پورا لیسرا لی. کہہ رہا ہوں یہ جدم دے سن سارے قدم یہ زمین سے دے چکا ہے یہ ہوں کوئی قدم باقی نہیں رہ گیا چوتھا فرشتہ یہ کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ کرنا سی نیک یا پت او سارے عمل یہ کر چکا ہے ہونے کا کوئی عمل باقی نہیں گی اور یہ ہے وہ لمحہ یہ ہے وہ موقع جس ویلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اس کو پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھل ہے کوئی شخص کنا بھی گناگار کیوں نہ ہو ناپرمانی کیوں نہ کر چکا ہوگا توا دا دروازہ دن نو بھی کھلا ہے رات نو بھی کھلا چاہے اللہ دی بار آ جائے اللہ انتظار کر دینے اپنے بندے دا کہ کدو آ گئے میں معاف نہ صرف معاف کر بلکہ فرمایا و منتاب و آمن و مرن سال یوک دے لاہو سی آتے اگر توبہ صحیح طریقے نل کر لو سچی توبہ کر لو جنہیں تین بنیادی شرط اللہ نے بیان فرمائی علا منتاب و آمن جہرا شخص توبہ کرے اور اس یقین توبہ کرے کہ میرا ایک رب ہے وہ میرے سارے ہی گناہ معاف کر دے یہ یقین ہوئے دل اللہ. اے ایمان ہوئے. اے نہیں کہ اے توبہ میری توبہ میری جس طرح اارا دن کرتے رہیں وہ اتو ہلک تو تھلے نہیں جانا لگ اتنے اتنے ہی ہوتا ہے اللہ ماشا ورنہ توبہ کہ اللہ نو نی عزیز ہے اے پیاری ہے یہ لفظ ایسا محبوب ہے اللہ جی ہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویل بندہ توبہ کر دا ہے کہ اللہ اپنے پرشتیاں نو فرما دے یہ کھاتا پچھلا سارا صاف کر دیو اس طرح یہ حساب بے باد کر دیو جس طرح اے کدی گناہ کوئی کیتا ہی نہیں سی توبہ کرے صحیح ادا مین زمبے کم لا تو کرنے بالکل اللہ سارا کھاتا جس طرح کوئی گنا کیتا ہی نہیں ہوکی ہو کہ میرا ایک رب ہے جیڑا سارے گنوں من آف کر دلہ منتاب و آ... آمن و عمل لا عمل صالحہ پھر اس تو بعد یہ کیفیات بدل جائے یہ حالت اندر ایک تبدیلی آ جائے زندگی اندر ایک انقلاب آ جائے کہ جتھے اگے ایک گناہ کا متلاشی تھی وہ نیکی کی تلاش میں نکلیا ہوا ہے موقع دیکھتا پھر دے کہ کوئی نیکی مل جائے کہ میں اُسے تو فائدہ اٹھا اللہ اذن ال کیس کر دیں اللہ, اللہ گاہ کر کے انو اپنا مقرب اور محبوب ہی نہیں بنا دے بلکہ ان گنا جگہ حکم ملتا ہے کہ میرے بندے نیکیاں لکھ دوں گنا جگہیاں لکھوا لکھ توبہ کرے تو بہت کر رہا سا جس ویلے انسان دنیا رخصت ہو گئے ختم ہو گئے ہوں یہ خود کچھ نہیں کر سکتا اور سڈے سامنے ہے سارا معاملہ کہ غسل دین واسطے اص چھنے اپنے غسل بھی نہیں کرنے کا اے دے پہنے ہوئے موت دے وقت پہنے ہوئے کپڑے اسی اتارنے ہیں اے سارے سارے واسطے سبق نے کہ اے ہوں ایسا بے بس ہو گیا ہے کہ جتنے بازو رکھ دیتا ہے رکھ دتا ہے انہوں ہلا نہیں سکتا اپنے کپڑے اتار نہیں سکتا اپنا اسٹنجا نہیں کر سکتا اپنا حسل اور بزو نہیں کر سکتا قطعو انہو عملو عمل منقطع ہو گئے ختم ہو گئے الا من ہاں تین ذریعے اللہ نے ایسے رکھے نے کہ وہ او اگر ان کوئی مل جائے کوئی حاصل ہو جائے کہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے عمل جاری رہ سکتا ہے ان جو سب تو پہلے نمبر سے جس چیز دا اللہ کے پیغمبر نے ذکر فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولادن سوانہ دی او نید اولہ اگر خوشبختی اور خوش نصیبی نال اولاد نیک چھڑ گیا ہے انہاں دی اچھی تربیت کر گیا ہے انہاں نو دین دار بنا کے گیا ہے تے عمل جاری رہ سکتا ہے یہ تے چلا گیا ہے لیکن اولاد یہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتی قبر اندر سب کچھ پہنچ رہا ہیں ہیں فرمایا محمد اللہ کہ اللہ کوئی شخص اپنی قبر اندر ہوں اگر اللہ دی رحمت وہ شاملے حال ہو چکی ہو پہلے ہی آرام اندر راحت اندر ہے پچھوں اولاد دعا کر دیئے کہ انہوں اے محسوس ہوں بھائے کہ اللہ نے جڑیاں نعمتہ عطا کیتی ہوں یعنی انہوں ان اندر ہور اضافہ ہو رہے ہیں قوضہ درجہ بلند ہو رہے ہیں اے محسوس کرایا جاندہ ہو رہے جے کسی تکلیف اندر مبتلا ہے کہ اولاد دعا کر دیئے اللہ او دی دعا دا نتیجہ او اس تکلیف دے دور کارنن تر دکھا دینڈا ہے کہ او تکلیف دور ہو جاتی ہے لیکن ایسے ایک شرط ہے اور او شرط اے ہے کہ مرن والا بھی مشرک نہ ہوئے کہ دعا کرن والا بھی مشرک نہ ہوئے حقیقتہ درست اور صحیح ہوئے اے بھی تود کے عقدے تے مریا ہوئے. تے پیچھوں جڑا ہاتھ اٹھان والا ہے او بھی شرک دی گلاگت اور گندگی تو بچیا ہوا ہو جی دونوں چ کوئی مشرک ہے مرن والا مشرق ہے تے پھر تے دعا دی اجازت ہی نہیں دی. مشرک اللہ نا گوار ہے ایسا ناپسند ہے کہ اگر کوئی شخص شرک تے مر جا ہے عقیدہ درست اور صحیح نہیں تھی اور موت آ گئی قرآن اندر حکم پہ فرمایا میرے پیغمبر کی شان سے شایا ہی نہیں ماں کانبی سورج توبہ گیارہواں بارہ ما کانا نبی میرے پیغمبر نو اے بات ججدی نہیں او دی شان دی شان ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنو تے ایمان دا دعوی جڑے کردینے او نو میں اجازت نہیں دیندہ اس بات کس بات دی این یستغفرو للمشرقین کہ او میرے کلو بخشش دی دعا کرن کسے مشرق واسد یہ اجازت ہی نہیں دیتی یہ نہ اللہ نو مشرق نہ پسند ولو کا الی گر فرمایا او پاویں کنا بھی قریبی کیوں نہ تعلق ہونا بھی نزدیکی کیوں نہ میں اجازت ہی نہیں دا جا مشرق مر جائے وہ بخش جی دعا بھی نہیں تھی کر سکتے کسی دا باپ کیوں نہ ہوے دی ماں کیوں نہ ہو کسی کی اولاد کیوں نہ ہو یہ سب تو قریبی رشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے باپ نال وعدہ کر کے نکلے کروں باپ ہر ویلے سی ابراہیم تو ایک ہی تصیبت پا دیتی اللہ دیا شانہ دیکھو قوم پوری بت پرست ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت گڑھ ہے اللہ نے بیٹا بت شکن دے دیتا. ابراہیم اے تو کی تصیبت پا دیتی ہے میں بت تراشدہ تھا میرا اچھا بھلا کاروبار چلیا ہوا سی لوگ مطمئن سن میرے کو اپنے معبود محبوب خریدتے سنزو بلا ہے اپنے معبود میرے کولو خریدتے سن مطمئن صد وہ نبی عبادت تے میرا بھی کم چلیا ہو ہوا سی جی. وہ بھی اطمینان نال زندگی بسر کر رہے تھے تو ایک کی شروع کر دی۔ حتا کہ نوبت اتو تک پہنچ گئی قران دے الفاظ نے باپ نے کہہ دیتا لا ان تن تہی لارجو منکا وہجرنی ملیہ ابراہیم جے تو اپنے اس واسطوں اپنے اس نصیحت والے انداز تو باز نہ آیا جی تلاں نہ چڈیا لاجو من نہ یاد رکھ میں تینوں پتھر مار مار کے مار دیا واہ جو نی ملی آ یا تینوں گھروں کر پیغمبر نے جس ویلے یہ دیکھا کہ باپ تو ہوں انتہائی جذبات جو کچھ بھی انسان ہاں میرے کو باپ کی کوئی گستاخی نہ ہو اس قسم کا کوئی وتیرا اختیار کرن تو پہلے کہہ دیتا سلام اچھا ابا جان جے تسی ایتھوں تک پہنچ چکے ہو تے میں اے نوبت ہی نہیں اون دیاں گا کہ تسی مینوں پتھر مارو یا مینوں کرو کڈو سلام علیک میں خود ہی چلا جا میرا راستہ ہو رے تہاڈی راہ ہو رے سلام علیک ساستفسر اللہ کا ربی انھو میرا رب بڑا ہی مہربان ہے میںخش کی دعا ضرور کرا واستے معافی ضرور منگا گا وہ وا چ کے ہوا کہ پیگمبر کا وعدہ ابھی اجے روکیا نہیں گیا مدد نہیں گیا دعا کیتی اللہ نے پیغمبر دی پوزیشن واضح کر خود ہی قرآن اندر فرما دستیا نبراہ ابراہیم نے سو جی اپنے باپ واسطے بخش کی دع کی صرف ایک واعدہ کیا ہوا واعدے نو پورے کی پروانی نہیں کیس وبراہیم واضح ہو گئی ان کے اوا باپ اللہ کا دشمن ہے تبرا مو ابراہیم تو بالکل ایک پاس ہو گیا کہ اچھا اور میرا بھی یہ تعلق نہیں پر مایا میںشرک واسطے بخش کی دعا کر بھی اجازت نہیں دا کا کریبی کیوں نہ باپ کیوں نہ ہی سلاح کا کسا قرآن نے بیان کیا یہ در باپ ہے ادھر بیٹا ہے کشتی سوار ہو گئے ساتیا بٹھا لیا تے بیٹا دیکھیا او باہر ہے کشتی تے نہیں بیٹھا جا کے فرمایا یا بنیا کل کافری بیٹا آ سڈے کشتی تے سوار ہو جا یہ منکر اور کافر لوگ نے یہاں ان کا ساتھ نہ دے آ سے کشتی اندر سوار ہو جا پانی آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے اللہ کا آباد آ رہا ہے جا۔ ابا اب جانے پانی کن آ جائے گا ایسنے پہاڑ ہے جدو میں محسوس کرانگا کہ پانی زیادہ ہو رہا ہے تو میں دور کے سے چل جانگا اور پہاڑ سے چڑھ جاگا وہ پہاڑ مینو پانی تو بچا لے گا پناہ دے گا میں تو من بچا نہیں دے سکے گی آج بچے گا وہ اس سے میرے اللہ کی رحمت ہوئی لیکن نہیں کہنا منیا نہیں آنکھیں لگ نہیں کشتی پہ سوار ہوا دی طرف جانا پہاڑا درکنار پہاڑوں لہر آئی تندو تیز باپ بیٹے دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے وہ پانی دی لہر آ دی ہے بیٹے دا پتہ ہی نہیں لگا اندر لے گئی روڑ کے جس صاحب نے بیٹا گرپ ہوا ڈبیا بٹھا میں اہل و آل نظر محفوظ کر لگا بچا لاگا تیرے ساتھی بھی بچ جان گے وہ اگر تے یا اللہ تیرے واڈے تو سچے تے سارے میں ہی دیکھ ہوں میرے اکی دے سامنے میرے دیکھوں ہوا میرا, میرا بیٹا گرب ہو گیا انی اِنَّ من آپ <الْحَقُّ> اللہ میرا بیٹا ڈب گیا ہے. تیرے واضے سچے نے تو واضح کی تو ہوا کہ میں تیر اہل یال یعنی بچا لوا پالا یا امرو سال جا میرا نہیں بنیا تیرا بھی نہیں کوئی شک نہیں کہ وہ تیری اولاد ہے, تیرا حقیقی ہے, لیکن وہ میرا نہیں بنایا, تیرا بھی نہیں بات ایتے ہی ختم نہیں کی پرمایا فلا تسمان انت خو ن من الجاہلین خبردار میں تینو نصیحت کرنا اے نوح علیہ السلام کہ اے جس قسم دا سوال ہوں آئندہ اس قسم دی کوئی گل نہ کر بیٹکی پھر نہ ایسا کوئی سوال کر دیں میں اس بات کاغل ہاں کہ تُو ایسا سوال کرے دوبارہ کہ میں نمیا نی سپ چڑھ کے جاہرانی سپ اندر تین کھڑا کر دیں مشرک دی، بخشش دی، کسی دی بھی اجازت نہیں دار بنا کے چلا گیا ہے فرمایا وہ دعا بھی کر دیے اگر پہلے ہی آرام اور آحت اندر ہے اللہ یہ نیمت اندر اضافہ کردا ہے یہ درجے اندر بلندی ہو جاتی ہے اندر خدا کا اس اللہ وہ تکلیف دور کرتے ہیں یہ جس ویل تبدیلی دیکھتا اور محسوس کرتا ہے تے پھر پوچھتا ہے مین یا رب اللہ یہ جا میرے سلوک ہویا ہے یہ وجہ اور یہ سبب کی اللہ پھر روز پہلے دے نے کہ تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیرے واسطے دعا کی دیئے اسی او دی دعا نو شرف قبولیت بخش کے تیرے نل اپنی رحمت دے سلوک کا اوس ویلے خیال آنگا ہے ایسے شخص نو جنہیں اولاد دی تربیت واسطے کوئی کوشش نہ کی دی ہوئے کاش کہ میں بھی کچھ پچھے چھٹ آنگا میرے اپنے ذاتی عمل پہ منقطع ہو گئے ختم ہو گئے لیکن جڑے ذریعے اللہ نے چین رکھے تھے انہوں تو ہی میرے کوئی تھا کہ آ کچھ ملتا سکے اور ہے کہ میں دنیا اندر کچھ محنت مشقت کر کے کما اپنی ضرورت پوریا کرا کچھ پس انداز کرے براہپے ایسے وقت سے کم کم آوے جب میں کمر کے قابل نہ رہا اگریزی کی ایک کہاوت ہے لے ڈاؤنگ اگینسٹ اے رینی ڈے کہ بارش والے دن چونکہ کم نہیں کیتا جا سکتا عقل مند آدمی وہ ہے جا بارش والے دن لیں کچھ بچا کے رکھے کہ جس دن دنوں نکل نہیں سکاں گا سکا کھ کے کچھ کھا سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آل منک تاسا کا جڑا بندہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا وہ کدی بھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا کچھ پس انداز کرتا ہے مال کھا رہی یہ بد قسمت اور بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے اللہ نے دعا سکھائی فرمایا دعا منگیا کرو ربنا حَبْلَنَا مِنْ <يُنَا> میرے کو پہلے تو دعا کرو کہ اللہ زندگی اندر ساتھی ایسا آتا کریں جوڑا ایسا دیں بیوی ایسی دیں خاتون ہے کہ وہ یہ دعا کر رہی کہ خاند ایسا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے الدنیا اب دنیا کلوہا متا ان بخیر دنیا المہ ادال فرمایا دنیا ساری سامان نل پڑھی ہوئی ہے دنیا چی ساز و سامان ہے پڑھی پھیے ساز و سامان ہے دنیا کل متاع یہ دنیا ساری ساز و سامان نل پڑھی ہوئی ہے دنیا المر ات فرمایا اے سارے سامان بہترین سامان ایک مسلمان نو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ کی ہے المر ات سالحا وہ نیک بیوی ہے جو کسی خوش قسمت کو مل گئی حضرت ابو ہرائرا رضی اللہ کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ وسلح وایا تم کہل مر اتو آئے کسی عورت شادی کرن عام طور رکھ چار چیزاں دیکھیں جانا نے چار کا حل جاندیاں نے لے ارد آئے خصال چون چیزاں کی طرف نظر ہوں جو کوئی ایک کا متلاشی ہوں کوئی دو لبد ہے کوئی تین کوئی خوش قسمت چار ہی لڑی پرواہ لے مال سب ہاں. تو پہلے نمبر سے مال نظر کہ جہیز کن مل جائے مال کن آسان آئے بعض لوگ صرف اسی چیز نو دے اور مطالبے تقاضے کر دیں کہ اے چیز ہونی چاہیے ہونی چاہیے حالانکہ بات کن عجیب ہے کوئی شخص اپنے دل کا ٹکڑا تینوں دے رہا ہے توں ہن ٹکا دے اور مطالبے شروع کر دیتے لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ابھی کر رہے ہیں ملبت ہاں ہا ہا ہا ہی بادشاہ لمالے ہاں پرمایا ماحول سامنے ہندہ ہے وہ دولت سے نظر ہوں دوسرے نمبر تے فرمایا والے جمالے ہا او دی خوبصورتی اور وہ او حسن و جمال پیش نظر آ تیسرے نمبر تے فرمایا والے ہاسا دے ہا حسب و نسب اور خاندان اچا لمبا کوئی لفظ کہ کوئی فیملی ایسی مل جائے جڑی مشہور و معروف ہوے جی تاریخ بڑی سنہری ہو جنہی تعلقات بڑے اچھے لوگوں والے ہاسا بے ہاں چوتھے نمبر سے فرمایا والے دینے ہاں کوئی خوش قسمت یہ سوچتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کوئی دیندار بیوی ملتا ہے نیک بیوی ملتا سک یہ بیان کر کے لمال والے جما ل والے ہاتا بے ہا والے ہا یہ چار چیز کر کے حضرت ابو ہرا مخاطب کر کے آپ کی فرما ابا ہوا اے ابو ہوا اگر زندگی اندر تین کسی تی شادی دا اللہ موقع دے وے تو نا دے مال نو دیکھی نہ حسنو جمال نکھی نہ بیاروا متا ان دنیا ساری و سامان مل پری پی ہے ضرورت دیا چیز دی دی اندر موجود ہیں وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ سوال تے ایک مسلمان واسطے بہترین سامان جہاں دنیا کی زندگی اندر مل سکتا ہے وہ نیک بیوی تے. بیوی نیک مل گئی تے اے دنیا سے گزر گزری جائے گی آخرت کا ساتھ بڑا عمدہ ہو جائے گا تو زندگی بڑی خوش ہو جائے گی تے جے خدا نخاص کا معاملہ ایسے ہی گڑبڑ ہو گیا ساتھی دو نہ مل سکے دنیا ہی جہنم بن جاتی یہ زندگی ہی دو وقت نہ پیش کرتی اللہ احمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ چاہ ایک جوڑے دی طرف دیکھ کے مسکرا دے اللہ مسکرا دے جلانے کہڑا جوڑا فرمایا جی بی بیوی بی بیدار ہو گئی ہے انہوں جہگ آ گئی ہے پہ آدھی ہے اٹھو صبح دی نماز دا وقت ہو گیا ہے جی خامد نہگ آ گئی ہے کہ او بیوی نو نیا ہے کہ اٹھو صبح دی نماز دا وقت ہو گیا ہے فرمایا جے او آواز دن نہیں اٹھتا ساتھی کدی کدی ایسا بھی ہے کہ پانی کا چھچا چہرے مار کے اٹھان دی کوشش کر رہا ہوں ایک ساتھی دوسرے نو، تے اللہ دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے نے اور نے اے فرشتے ہو دیکھو ذرا اے بھی اسی آدم دی اولاد ہے جہیں پیدا ذرا زمین تے دیکھو بات. اللہ مسکرا ہے یہ کون ہے نیک ساتھی نیک جوڑے فرمایا میرے کو دعا کریا کرو ربنا بنا ہب لانا مین اللہ ایسے جوڑے عطا کر ایسا ساتھی دے دنیا اندر ایسی بیوی دے ایسا خاندان دے جو بھی صورتحال حال ہو گئے اللہ کو دعا بھی کرے تو پھر کوشش اور محنت بھی کرے کوشش شرط ہے اور اللہ کسی گان نہیں کرنے والے محنت نظر نہیں کر. اور نیتی نل، خلوص نل جس ویلے کوئی شخص کوشش کرتا ہے یہ بھی وعدہ قرآن اندر ہی موجود ہے کہ جہے لوگ ساری طرف چل پہ رخ کر کے اد نی کوشش شروع کر دیں لانا, لانا اسی دی رکا کر دور کر دے نہ رستیا دیا سارا رکاوٹ دور کریں ابھی کدی خلوص نل کوئی کوشش ہی نہیں کی گلا بڑا کرنے شکوا بڑا کرنے کہ کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں ملتا دی. بچیاں والے پریشان کہ کوئی نیک بچہ نہیں ملتا بچیاں والے پریشان کہ کوئی نیک بچی نہیں ملتی دی. دیکھنے کی کوشش کبھی یہ ہے کہ جا لکھ پتی ہو گیا وہ کروڑ پتی نال متعلقہ لگے دیکھی گل بن جڑا کروڑ پتی ہے وہ کسی پاسے چل رہے حالانکہ حکم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا فرمایا حدیث نو ایک بڑے عمدہ اندر شیر اندرویا ہے وہ فرما دے نے کہ جس شخص کے پیر نہ ہو جتی ٹوٹی ہے یا جتی ہے نہیں وہ کدو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا اور دیکھے وہ او شخص جا رہی کوئی پھر شکریہ ادا کرے گا تے جی نمی تو نو جتی والے نو دیکھتا رہا تو پھر نگر کتے رکنی نہیں ٹہرنی نہیں, نہیں ایک تو, ایک تو بہتر ایک تو ایک اچھی ایک تو ایک مہنگی وہ کسی ایسے شخص نو دیکھے جا پیر کوئی نہیں پھر سجنا پہ گا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرا پیر تے ہے نا اس تیرے بندے تے پیر ہی کوئی ہن زرو الا امن ہوگا اص والا مین اپنے تو ماڑے نو دیکھو اپنے تو کمتر نیکو پھر اللہ کا شکر ادا کروں اگر رشتے ناتے اندر نا سے سامنے رکھا جائے اس اللہ نے اگر کتنوں بالو دولت نل نواز کسی دولت جتی ہے کہ وہ کوئی غریب نیک رشتہ دیکھے کہ چلو میرے پیسے نال اس گریب نو کوئی فائدہ پہنچ جائے گریب نیک تلاش کرے تے جے وہ اپنے تو امیر لبدا پھر دا پھر نتیجے جو نکل رہے ہیں وہ سارے سامنے کوئی نہیں کوئی کرنے والی بات نہیں کوئی دس چیز ایک بزرگ ہوئے نے بشر ہافی انہوں کا نا نام بیٹی جوان ہو گئی بیوی نے کہا کہ ان کو رشتہ تلاش کرو بچی کی شادی کریے بس حافی رشتہ دیکھنے رشتہ تلاش کرنے کتنے پہنچ دیا مثال موجود ہیں رات نو اشاع تو بعد اپنے شہر دیا مسجدوں کا چکر لگا ل کہ کوئی نوجوان مینو تحجت پڑھتا ہوا نظر آ جائے رات بچی کا رشتہ کر دیکھدا دیکھدی ایک مسجد اندر فٹے پرانے کپڑے اندر ملبوس چیتھڑے پہنے ہوئے نے ایک نوجوان رات نماز پڑھتا نظر آیا وہ دیکھ کے واپس آ گیا کہ شاید یہ شاعری نماز رہ گئی ہو او دیرنل پڑھ دیا دوسرے دن پھر گیا پھر دیا پھر دیا اس مسجد اندر پہنچیا تو نوجوان پھر نماز پڑھ گیا پھر واپس آ تیسرے دن پھر گیا جس کے ویل تین دن متبادل دیکھا کہ وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا رہے انتظار اندر بہت گیا کہ یہ فارغ ہوئے گئے میں اے دن گل بات کر. او نماز تو فارغ ہوئے نوجوان کہن لگا بیٹا تو کی کہن لگا جی محنت مزدوری ہے جی کو مل گئی تو کر رہی نہیں اللہ دا شکر کتنے رہنا کہن لگا جی وہ شہر تو باہر ایک میں مکان کی چگی اور کٹیا بنائی ہوئی ہے میں اتنے رہا اس کٹیا اندر میری رہائش ہے. اچھا بیٹا شادی ہوئی ہے یا نہیں لگا جی میرے جیسے غریب آدمی نو کون رشتہ دن واسطے تیار شادی کوئی نہیں ہوئی یہ جو کچھ پوچھ رہا ہے نال نال مطمئن بھی ہو رہا ہے کہ آدھے محنت مزدوری کرنا مل جی ٹھیک ورنہ اللہ کا شکر رہنا کتنے وہ فلانی جگہ تھے. شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی لگا اچھا بیٹا اگر تیری شادی کا کوئی بندوبست کر دیتا جائے تو پھر تیار ہیں انہیں دیکھا کہ یہ آدمی چہرے موہرے تو لباس تو کوئی رئیس معلوم ہے کہ وہ او نوجوان اور مزدور کہن لگا حضرت اگر مزاق اور چھچا کرنا ہے کسی اپنے جیسے نل کرو میمو غریب نو اس قسم دے مزاق کیوں کر کہن لگے نہیں بیٹا میں مزاق نہیں کر رہا اگر تو تیار ہونے بند ہونے تو میری اپنی بچی جان ہے میں وہ رشتہ تینو دن تیار یقین نہیں آ رہا ہاتھی کہ آپ دکھا دینا چڑھن والا گزار کے مدرت تو بعد میرے گھر پہچ جا جی تیرا کوئی ساتھی کوئی دوست ہے بھی لے آئی جی نہیں کلا میں کھا دینا تدرت تو بعد تیرے گھر پہ لے لے پتہ نہیں یہ جا کے ہی کہا دو چار مہمان بشر ہاتھی نے بلائے ہوئے وہ بیٹھے انتظار کر رہے جس ویل پہنچیا بچی کا نکاح پڑھا دتا کہ بیٹا اے تیری بیوی ہے ج ہوں تین اپنے مکان اندر لے دونوں جیا چلے گئے جس نے گئے وہ اپنی اس سے پہنچیا وہ جڑا مکان سی وہ پہنچیا وہ اگے جو دروازے دی شکل سی وہ کھولیا بیوی بشر ہافی دی بیٹی وہ اندر دیکھ کے دی رو لگ رون لگ پہ وہ کہ لگا میں تیرے باپ دے سرم نے انکار نہیں کر سکیا مینو پہلے ہی خیال تھی کہ تو ایک محل دے رحم والی اس کٹیا اندر کس طرح گزارا کر سکیں گی میں انکار نہیں کر سکیا وہی سامنے وہ کہنے لگی ہے اللہ کے بندے تلط سمجھی میں تریٹیا دیکھ کے بے سرو سامان کانے کی جی جگی دیکھ کے نہیں رو رہی اس بات پہ آیا ہے کہ اندر تھوڑا جہا کھانا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ترقا نہیں جنتا کسی ہو رہے ہیں اللہ پھر دے تربیت سی بات ابھی پتا نہیں کدھر جا رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے اللہ نیک نیتی اچ بھی کوئی کوشش شروع کی جائے اللہ کے وعدے موجود نے کہ میں کسی بھی کو ظاہر نہیں کرتا جہاں سڈے والے رخ کر لینا ابھی جی وہ دی رستے دیا ساریا مشکلات دور کر لینے ہیں للہ دے نہ آئے تو سہی کوئی رخ کرے تو سہی خلوص اللہ دور اپنے رب کو لو منگیے اور خلوص نلگاہ اندر اپنی درخواستیں پیش کریے ان شاء اللہ ان شاء اللہ وہ درخواستوں رد نہیں کرے گا و آخر و رب آخر دوست بیت صاحب نے می چی ہے تے اے درخواست لکھی ہوئی ہے کہ انہوں دی خالہ جان جڑی دی استاد بھی سن دا انتقال ہو گیا درخواست یہ کیتی گئی ہے کہ نماز تو بعد انہوں کا جنازہ ادا کر دیا جائے اللہ گری کے رحمت کرے آداب زاہدہ خاتون سن اللہ آپ تو در گزر کر کے انہوں اپنی جوار رحمت مندر چلا نماز تو بعد انشاءاللہ ان شاء اللہ جنادہ انہوں نے پڑھا. ایک بزرگ میرے سامنے بیٹھے نے یہ اپنے وعدے کے مطابق خوشاب کے ضلع مدرسے کے تعاون واسطے تشریف پہ آئے نماز تو بعد یہ بھی تعاون کر کے اللہ کی رضا کا وصول چاہی کو اللہ تو